بہتّر بیماریوں کے لیے مفید مقام حجامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گدی سے اوپر کے گڑھے یعنی ہڈی کے اوپر والے حصے میں ضرور حجامہ لگواؤ اس لیے کہ یہ بہتّر بیماریوں کی شفا ہے